سولاجب وخنان بکیر حضرت اقدس قاری محمد اکرم صاحب دامدبر قاتم العال وزیدت مجدو ردمر شیخ صاحب رحم اللہ خلیفہ اللہ پاک تجوید مزیدار ور کریدا ناتوچ ڈیڑھ سو مہارت اخلاری کلا کل امر کل ذکر مجلستا ہاں بولو اور جہاز خلیفہ الحمد للہ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 وَلَا اللہ لا وَلَا قلعہ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ و وَسَنَدَنَا وَشَفِيعَنَا وَحَبِيبَنَا وَإِمَامَنَا وَمُرْشِدَنَا و وَبَشِيرَنَا و بش ن زیر مُحَمَّدًا عَبْدُهُ بی ن و مولا نام ہم مدن باد فو بلائی نش پان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سَدَكَ اللَّهُ لَنِيُّ الْعَزِيمِ اللہ وسلی علی سعید نا محمد والی محمد نا محمدوں وبارت وسلی نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں تین نظر سے تید تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی اگر کچھ مر چاہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تک دیر اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمام کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمام کا گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا رب اللہ رب العزت انسان تا بے شمار نے متینہ تا کل مت سے دعا نے متینہ یو زردہ مد جذبات مقام ذر سے د محبت جذبہ د نفرت جذبہ خوشی جذبہ دے غم جذبہ موجود جذبات تعلق انسان قلب سردا او وہ نفش قم خواہشات و مقام ارشفاحش وبد افارش دغه سالو کو نفس سا راغت شفاحش کو دادا چې ته تحجد گزار جوړ شو ز تکویر الا ول جوړ شو ز حافظ قران جوړ صدا خو شفاحش تا وبد خویش تا سایدا بد خویش دادا چې خلق مو پہجاني هاریو کست مولا خبره وږي او مولا د منلش اد خواہش کا چکلا نفس اسلاوشی یا دا بد خواہش یا بد خواہشات دا ذائل شی یا ختم شی او ش خواہشات باقی کوشش وہ کچہرے نفس اسلانوشی بے داغا فطرتا دخ نفس سے برائی موجود ہے دائی برائی طرف تا دیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سے ارشاد فرمائی نفس کا سمخریہ فرمائی چے دغ نفس سے ننامجا فسک و فجور اور تکواد واڑے شئی نیشی تیمیو بندہ کو اخفل زون بندے محنت کئی یعنی نفس بندے محنت نہ کئی نس بیا فشک فجو طرف تھا امادہ کئی برائی طرف امادہ کئی اور ہر یو انسان دا خواہش ہر یو خواہش ہر یو ارمان دا شی جکلا نس اور شی تنی وس وسیف سرا جما سی بے دستر گے اخبل کنٹرول سنی اخبل قبو سنی بلوسینہ بے اخبل قبو سنی دل ربا بے اخبل گوشنی یا یا یعنی میں نفس گوڑی آگا نفس مرد شریعت انسان سو دا، انسان سو دا، انسان سو دا. اصل شریت یہ اللہ تالا گا نیمر دنوں سے اللہ تعالیٰ نبادا طولے نزیوتا من اللہ خبرہ چھیک منی آدھے نفس ولمنی ادھے فساد جڑھا چھے اللہ تعالیٰ نفس ولمنی بے دنفس دیمرہ کوئی شئی دیمرہ تک توارشی چھے انسان نا کمائی ومطالبہ کئی بے دائی کئی دا ذکر و سلوک محفل دا دا برکات دا غدیخ چھ دقے وجہ سرا ذکر و سلوک ذکر و اسکار سرا نفس کا مجھے جی رشی او دائی شریعت مخالفت پریے بھی او چھ سیک ذکر و اسکار کہی دا نفس کا مجھے جی رشی دقے تا نفس مارنا میل نفس مڑاولو تا مل. نفس مڑاولی سمران یعنی نفس دیمرہ کم زیرشی جی چھ دائی دے شریعت مخالفت پریے گھی دقے تا نفس مڑاولوی انسان ذکر سارا محنت کہ مدرسی او دا درس و تدریس شدہ خبر اور رزا کیجئے چی نفس کلا کم زیرا شی نفس کانتول شیرا شی, شی دغیت پر مجاہدی ضرورتی مو والد محترم یو وقتیاب بیانائی میرے خندان شیل وزرگ تیر شو اگر دیر مدتا کی دیر پر ہزگارتا سو نکلا وکیر سے جغل اوپر چنن میں چرگ تجڑ کے جو چرے چرگر تسراکی ہے جو وکیر اولو لکیتا نسرگر پخاکرا سراکرا روزی بڑا چھوش دلہ بابا جی مڈی اوپری. بے دائر چکش چھے میں نصدر مڈی کرے ختل ختل ختل بے زونسرا سے کلی میں مقالمہ بے زونسرا ہوگا او نفس پلیتا او نفس پنا پاکا چرگا دے گوشتلا ہاں چرگا دے گوشتلا ہاں خورا چرگا خاتے نکھرے خاتے نہ ڈک شہدہ خلدے زارے نہ ڈک چی خاتے اوکھراں انسان او پاک جڑ لے دری اور نفسیر نفس, نفس چی احکام حضور صلی اللہ تعالی سنت جی بوندے کلام قلت منامل تہام بوندے دوینا نس کمزی رکھے لی جی اور شریعت موندے زیاد لگ سڑی کا سونج ننسا وہ میرہ حال دادا چیرے گوھرے کو دین بندے لگ دیر گرون پر ہوزی دیر گرون شیرتا خودے لیسی تو چسے تو نسولہ منی لیدہ دین ندائی دریشی اور شریعت مخالفت شریف و بیدتہ دین دیر برون لیدو شی تیدہ دین بوندے ویزا شرات سرانگی چلے اللہ حکام ویزا شرانگی باندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے عمل ویعمال جسرانگی کوندتہ بیدیرہ برون شی دا تصوف محنت شکن دا اصل شی دا دے نفس کمزی جی رہول چکلا چکلا اخل نفس کم شی بیا دنیا دا تمام سادتی نا شی چنانچہ تمام بطنی بیمور تعلق چکن دا اب نفسردا بتنی بیموریوں نے شہوت کا شہوت تعلق نفسردا تو پیدا پید ارے تعلق یا نفس سردا دا بخل شو دگاس تب دگے تصوف چکیم دادے دا نفس اسلح محنت دگے تسکیا وہ تصف اور تصوف مطلب دادا دا نفس اور قلب نفس یا قلب باندے کی میل روشی گاند روشی زنگ چڑھاوشی پزرگ باندے ایغ تکیم صفوی پچار دو دا صفوی تسوف نوم او دا نفس چکیم دا دا خواہشات پرید داولا دا نفس کم زیرول دی و دا تعلیم چانا حسل دی دا تعلیم میزا قرآن و حدیث حسلی جو دقشی نا سیت انکار نو شکوا که دیر کسون وی کنا جا تصوف مکش چی رو و تصوف کهو خلی نوم بدا صفیتا تشیتا وی زڑ صفیتا دی نفس صفیتا دی زون صفیتا دی تصوف و بندہ چکل اقبال خواہشات من کی کنٹرول پر حاصل کی گیا جی اللہ تعالیٰ دل... اللہ تعالیٰ اقبالرضا دل جنت النسی و, و اما من خوف مقام ربی ہی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر منحل نفس عن الحوا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا فعن الجنت ہی یہ بندہ ہے جسے قیامت کے دن جنت آتا کی جائے کہ تو عجیب و کیا لکھی امام شافی رحمت اللہ علیہ زمانے سے یو حاک میں وقت ہوں خلے شز سرا کیرے سرا دیر سلی موٹ سے وجہ گون دے داراضا با گندر دا را نو نو سختی چ چکلا شزئے دا ٹکی اتاو کرل چے درے دو زخی بے آخر دائی بچاو حاکم وقتو وساوے رغل اللہ بے دخلے ناو تورو عطل کچھے رزر دو تپ مو بندے درے طلاقہ بندے طلاق طلاق ہوتے خیر وقت تیر شو چکلا دوارے وسا سڑا شلا اکل فضوئی شو نو سدا پدا سو اس میرا رائ چ دیمرا سخت خبرو خنو وا تو دوزا فیو تا وی پدا غشے بشاتا اکل ویرا رائ چ کدو زفیت تو وی لبس دیمرا خبرو خنو وا چ تا لوگ تیورت حال خوند پریشان ہو سدا پریشان ہو ایزا مسلا وا چ طلاق ہو تا لوگ وشا کنو وشو. نو دا جنتی چکی مدود امال فیصلہ میزان بند امال اتل سی رویا پتہ لگی کون مقبول ہے کون مزدو ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا خراب کون اسکیم والے پتہ سر گئی آدھا جوابو تویر کل چھے دخی مسئلے حل نشتا نو امام شافی رحمت اللہ لے تدا خبروں را سی دلا ایک ٹیم عمر چھے کم ہو. نو دا چونہ چې بس شاہ تدا خبروں را سی دلا امام شافی رحمت اللہ لے یو علن دا چھے آجی چھے دخی خبر ازا حل فتوہ ویرکا وائشا. پل بندا اخل غار ضرور او شافی رحمت لا لا رو چې کل بشا سره ملاقاتو شو ام سے پته او سره اوک چې ساصل پته کئ نو د کا هنی تتی کئ چې دا مسات نو اماام شاف رحمت اللہ و لا لا او تفرمی چې یوا صے پته د نهتون نجی د زی ده۔ ذاتی زندگی سر تڑھ لی او دقے جوو بے صحیح صحیح روکا بے غلط بیانی میں نکا بے نو نوام شافی رحمت اللہ علیہ و تو فرمائلی چھ زندگی سے چہر دا سے واقعہ بیانہ کا چھ تک گناہ بوندے گناہ کبیرہ بوندے کا دے رہے اور اللہ خوف وجنہ گناہ دے نہیں کرے مدبچہ ارزو اچھا تک ایچی والرز در دست تنار ہو بنا وزر روگنا، روگنا، تو نوٹ میں ہوا یس چیکلا پیٹ روم تر نردیش لنے جےوا زونا پیغلا ویڑ کے مو بیٹ سرا نی لوڑا وا تےرا حسین ہو جمی لووا دمو ز شفایشاد پی دوست تا کل دا دا انداز جی تا اللہ تالاس لا بشاج نہ اے مالک اللہ اوڈا رہا وہ دا ویڈ کی چکیم الفاظ روبطل دا بس شاپ زڑب داسے گاٹھ لن چھ دائی اوڈا رہ گا ایک عمل کبولنو نو دا بس شا دا ویڈ کی تا گوتے نا ویڈ لئے ودتا ہے ویڈا چھتا تمرینہ بار لوڈا چنا چنانچہ آگا ویڈ کی مستقی اللہ مل دبت کری دب م و구나 মেনونکو আল্লাহ رض আল্লাহ رضا میں حاصل کلا نو امام سے الفتہ وے جنتی او تو مند شذا ندوس لوکا چکلدا خبر بار و تعالی علماء فتولگی دل علماء ہراشل چدا کیمیو کاستا دکیمیو بندہ دا چ جنت کی کینا وے کئی خلک نو ایمان فتوا دے چیرے نا نو ایمان توفر مل فتوا مو ندو ویر قرآن ان الج <الْمَأْوَى> قرآن فیصلہ ریلا گیا جنتی سزا دو تلا نو خبر ادا دو چھ نفسانی خواہشات سے من کی انا انا اللہ تعالی بدلے سے رضا او جنت نسیب نصیب کی اللہ تعالیٰ نجو ستا کدر بندے عمل تو لے تو فی کر نصیب آخر و